الحمد اللہ اللہ مسلم علیہ محمد علیہ وسلم دیکھیں یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگ قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھے یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا پیغام ہے اور اللہ کے میسج اور پیغام کو جلد از جلد پڑھنا ضروری ہے کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کسی بھی وقت موت آ سکتی تو ہر مسلمان کے اوپر قرآن کا سیکھنا سمجھنا فرض ہے فرض علیکل کل قرآن بے شک وہ اللہ ہے جس نے تمہارے اوپر قرآن کا سیکھنا سمجھنا فرض کر دی فرض ہے تو جو سیکھتا ہے وہ خوش نصیب ہے جو نہیں سیکھتا وہ بہت بڑی بڑا محروم ہے اچھا قرآن کی یہ مجزہ ہے آپ عمل نہ بھی کریں ایک دفعہ سن لیں پورے کا پورا قرآن اللہ کے قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو عمل پہ مجبور کر دے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی میں نے قرآن سن لیا ہے پڑھ لیا میں عمل نہیں کروں گا یہ خود کروائے گا ایک دفعہ سن لے اگر پڑھ نہیں سکتا نا کم از کم سن تو لے ایک دفعہ جو بندہ قرآن سن لیتا ہے نا اس کے دل دماغ میں زبردست قسم کا انقلاب آ جاتا ہے قرآن سب سے پہلے بندے کی سوچ کو بدلتا ہے فکر سوچ تھنک پاور کو بدلتا ہے اس لیے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے سب سے پہلے ایک بات کہیں گے لو کنہ نسماؤ نہ ما ماں قنفی اصحاب سعید اگر ہم قرآن سن لیتے یا سوچ لیتے تو جہنم میں نہ آتے تو آخری حد ہوتی ہے سننا جو سننے کے لیے تیار نہیں وہ ہدایت سے معروم ہو جاتا ہے کفار مکہ اس وقت تین گروہ تھے مومن منافق کافر تو منافق اور کافر یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور جس نے توجہ سے سن لیا اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی تو یہ سننا بہت بڑی بات ہوتی آج ہم سننے کے لیے تیار نہیں حیرانی ہوتی ہے اور تو فش عورتوں کے گانے سننے کے لیے تیار ہیں ٹی وی سننے کے لیے تیار ہیں فضول باتیں ایک دوسرے کے لیے سننے کے لیے تیار ہیں ہائے ہائے ہائے ہائے, ہائے قرآن اللہ کا کلام سننے کے لیے تیار نہیں کتنا بڑا ظلم ہے کل قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ تمہیں پوری کتابیں ساری گپیں ہر چیز کے لیے ٹائم تھا میرا کلام سننے کے لیے ٹائم نہیں تھا پھر حسرت کرے گا بندہ ہائے کرائے کاش ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیں ہم مومن بن کے آئیں گے تو سن لینا یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اس لیے اوروں کو بھی دعوت دو یہی نہیں کہ پانچ دس آپ لوگ بیٹھ جاؤ مفتی صاحب کا اتنا وقت لے لو اور اوروں کو دعوت دو اگر لوگ گناہ کی دعوت دے سکتے ہیں اپ قران کی کیوں نہیں دعوت دیتے کتنے لوگ گناہ کی دعوت دیتی ہیں فلموں ڈراموں پتہ نہیں کس کس چیز کی دعوت دیتے ہیں اپ اللہ کی قران کی دعوت دیں و من اسدقو من الله حدیثا تو اللہ سے سب سے زیادہ سچی بات ہے جو اللہ کی بات ہے و من احسن قولا ممن داع الى الله وعمل صالحا وقال من المسلمين سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اس لیے یہ درس قرآن چھوٹی چیز نہیں ہوتی بہت بڑی چیز ہے اور کوئی قسمت والا درس قرآن دیتا ہے آج کل تو علما بھی چھوڑتے جا رہے ہیں ایسی سیاست میں پھنس گئے ہیں کہ سیاست کا درس دیتے اور قرآن کا درس چھوڑ دیا ہائے ہائے, ہائے, ہائے ہائے پہلے قرآن کا درس دے لو پھر اس کے بعد سیاست کی بات کرو لوگ کہتے ہیں جی سیاست بھی تو ضروری ہے سیاست کے ذریعے قیامت تک اسلام پھر کہتے ہیں سیا, جمہوریت کا سیاست کا الٹرنیٹ بتائیں تو میں بہت خوبصورت ان کو الٹرنیٹ بتاتا ہوں میں نے کہا دس بندے پورے پاکستان میں سے خوف خدا والے جمع کر لو ان دس میں سے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کو وزیر بنا دو وزیر اعظم بنا دو باکو کو مشیر وزیر بناؤ بغیر تنخواہ کے کام کریں دیکھیں ملک سیدھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا <تصفح> مری کا ہمارے وہاں ایک ناظم بنا اس نے کہا میں نے ایک کروڑ خرچ کر کے ناظم بنا ہوں اب میں تین کروڑ کماؤں گا تو پھر وہ تین کروڑ کمائے گا ظلم کرے گا اور کیا کرے گا وہ لوگوں کی کوئی اصلاح کرے گا کہ جمہوریت کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے کیوں الٹرنیٹ نہیں ہے مکن نہ اکا مسلح اللہ کہتا ہے جس کو میں حکومت دیتا ہوں وہ سب سے پہلے سلاط نظام قائم کرتا ہے بندوں کو اللہ کا بندہ بناتا ہے متنہ فل اکام السلا کہ جس کو میں حکومت دیتا ہوں اللہ حکومت عطا فرماتا ہے وہ صلات پورے ملک میں اللہ کے بندے بنا دیتا ہے تو پھر باقی سارے سیدھے ہو جاتے ہیں مسئلہ تو اللہ کے بندے نہیں نا بنتے ہم نفس کے بندے بنتے ہیں حکومت کے بندے بنتے ہیں جی کوئی کسی کا بندہ بن جاتا ہے اللہ کے صحیح بندے نہیں بنتے تو اس لیے یہ قرآن کا درس بہت قیمتی چیز ہے تو جو یہاں سامنے ہے وما قان اللہ ون تفیح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کا وجود بڑا بابرکت ہوتا ہے فرمایا جب تک آپ ان میں ہیں ان کو عذاب نہیں دیں گے اللہ اکبر وما کان اللہ یَست فرول اور جب تک اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے دو چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو روکتی ہیں ایک نبی کا وجود دوسرا استغفار فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے لیکن استغفار یہ اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیز ہے اگر امت اجتماعی طور پہ استغفار کرے تو ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ سکتا یہ قرآن بتا رہا ہے لیکن جب ہم ہاں اجتماعی طور پر استفار نہیں کرتے پھر بلائیں اور عذاب اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ نازل ہوتا ہے تو اس لیے اجتماعی طور پر اگر استفار کر لیں تو بڑی بات ہے حجاج بن یوسف کی حکومت تھی اور بڑے اس نے ظلم و ستم کیے صحابہ کو شہید کروا دیا کعبے پہ سنگ باری کروائی تو وہ حضرت امام حسن بصری کے پاس گیا حضرت کچھ حل کچھ حل نکالے اس کا کا میں بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا بہت بڑا ظالم ہے میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں تم کسرت سے استغفار کر دو کسرت سے استغفار کرو اللہ اس خود ہی بندوبست کر لے گا غفارا علیکم مدرارا و و بنین و و کہ استغفار کی برکت سے کیا کیا نہریں چلا دیں گے اولاد دے دیں گے،, باگ بن جائیں گے یہ مل جائے گا یہ مل جائے گا استغفار کے ذریعے اور استغفار کے ذریعے علامہ اقبال نے کہا ہے درد دل بھی ملتا ہے بسم ولیکن بندگی استفر اللہ بندگی جس کو کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے کو ولیکن بندگی استفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے ماشناللہ، ماشناللہ ولیکن بندگی استفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے تو استغفار کی کثرت سے دل میں درد شروع ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کبھی کوئی مجھے میرے پاس آتا ہے تو کہتا ہے حضرت سر میں درد ہے تو میں دعا دیتا ہوں اللہ آپ کا سر درد ختم کروا کر دے اور دل کا درد شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بھی سر درد ٹھیک کر دے اور دل کا درد شروع فرمائے اگر فرمایا ومالہم ومالہم اللہ يعذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرام ہیں ومالہم ان میں کیا بات ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا اور وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں وما كانوا اولیاء حالان کہ وہ اس کے ولی بننے کے قابل نہیں متولی بننے کے قابل نہیں ہیں یہ لوگوں کو مسجد حرام جانے سے روکتے ہیں بڑے چودھری اور خان بنے ہوئے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں یہ متولی بننے کے قابل نہیں ہے کافر ہے یہ متولی نہیں بن سکتے کابہ کے متولی کون بن سکتے ہیں ان اولیا خوف خدا رکھنے والے لوگ متولی بن سکتے ہیں جب کعبہ کے متولی خوف خدا اور متقی بننے چاہیے اور ہمارے مسجدوں کے متولی کون بننے چاہیے وہ بھی خوف خدا والے اور متقی کیونکہ یہ مسجدیں کعبات اللہ کی بیٹیاں اور ہمارے ادھر متولی ایسے ایسے لوگ بن جاتے ہیں مولویوں کو درس قرآن نہیں دینے دیتے اور کئی مولوی بھی ان سے ڈرتے ہیں پھر ہمارے ہدا فرماتے ہیں بعض مولوی جو ڈرتے ہیں چوہے اوکا نئی نوکری میں جاتا ہوں میں تنخواہ نہیں لیتا تم سے اللہ سے رزق مانگے تنخواہ مت لیں مسجد کے صدر سے فرمایا ممبر پہ کھڑے ہو کے تو امریکہ کے صدر کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں اور جب ممبر سے وجہ سے ہے نا اگر موری صاحب تنخواہ نہ لے تو پھر صدر کا کس بات کا ڈر بھائی اگر آپ اللہ سے تنخواہ لیں اس لیے میں کسی زمانے میں پڑھاتا تھا میں نے بڑی دعائیں کی میرے حضرت نے دعا کی یا اللہ چالیس سال کے بعد میری نوکری ختم کر دے میں تیری نوکری کروں گا کیونکہ میں بالغ ہو جاؤں گا صحیح علما بالا کال اربر چالیس سال میں فل فلیک بندہ بالغ ہو جاتا ہے اور ظاہری باطنی دماغ کا بھی بلوک اور سب بلوک ہو جاتے ہیں تو ہمارے حضرت نے دعا کی ہم نے بھی دعا کر لی وہ بھی حضرت بھی چالیس سال میں نوکری چھوٹ گئی ہم نے بھی چالیس سال میں لوگوں کی نوکری چھوڑ کے اللہ کی نوکری کر لی اور اللہ کی نوکری میں کارے بہارے ٹی اے ڈی اے روٹی بوٹی سب کچھ ہے کیونکہ اللہ کی نوکری تو بڑی زبردست نوکری ہوتی تو اس لیے جو قرآن کا دس دے گا پھر وہ خوف خدا نہیں رکھے گا اس کو کیا بات کسی کا ڈر رسک تو کون دیتا ہے اب اللہ دیتا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے واما اللہ علی اللہ رز کو ہر جاندار تاریز کا اللہ کے ذمے اللہ کتے بلے سور کو رزق دے سکتا ہے اور مولوی صاحب کو رزق نہیں دے سکتا اللہ اکبر کبیرہ تو فرمایا کہ متولی کون متقی لوگ متولی اور آج کل ایسے ایسے متولی بنے ہیں جو ان کا چہرہ دیکھ کے طبیعت خراب ہو جاتی کہ یہ اللہ اکبر کبیرہ بندہ حیران ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ متولی بننے کے قابل کون لوگ ہیں لا لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں حقیقت حال کو نہیں جانتے اکثریت ہمیشہ گمراہ ہوتی ہے یاد <تصفح> <تصفح> رکھیں پوری انسانی تاریخ میں اکثریت گمراہ رہی ہے اور یہاں جمہوریت اکثریت اس لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ فارسی شعر میں کہا ہے کہ ایک طرف 51 ون گدے کھڑے ہوں اور دوسری طرف فورٹی نائن انسان ہوں تو گدے جیت جائیں گے <laughs> اور پھر انہوں نے ایک فارسی شعر میں کہا کہ سو گدوں کی عقل مل کے بھی ایک انسان کے برابر نہیں بن سکتی ہم اپنے حضرت کے ساتھ چکوال جا رہے تھے تو حضرت ایسے آرام کر رہے تھے سیٹ پہ بیٹھے ایک دم زور کی بریک لگی میں بھی ساتھ تھا تو حضرت نے کہا کیا ہوا اور ڈرائیور نے کہا جی گدا سامنے آ گیا اس کو ٹکر لگ گئی وہ گدا پھر بھی آگے سے نہیں ہٹ رہا تو کہا جی اس کو بھی بھی لگی پھر سامنے سے نہیں حضر نے کہا گدا جو ہوا اگر گدا نہ ہوتا تو یہ آگے سے ہٹ جاتا تو فرمایا گدے نہ بنو اسی لیے اللہ تعالی نے اتنا ناراض ہوا ہے بے علم والا ہو اور وہ اس پر عمل نہ کرے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بے عمل علماء کو گدے سے تشریح دی کمسل یا ملو اثارا گدے ہیں کتابیں لدی ہوئی ہیں ان کے اوپر اب گدے پر کتابیں لاد وہ عالم بن جائے گا یہ اتنا ہے تو قرآن کو عمل کی نیت سے پڑھو تو آپ زبردست قسم کی شخصیت کے مالک بن جائیں گے اگر ایسے ہی معلومات کے لیے پڑھو گے تو پھر بات نہیں بنے اس لیے نیت کی تجدید بات بار کرنی ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنا دے بالکل اور ان کی نماز بیت اللہ کے پاس کیا ہے سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا یہ میں اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑی سی میں اس کو اپلائی کر دوں آج جاؤ جہاں کالجوں یونیورسٹی میں تالیاں بج رہی گنا کی بات پہ بھی تالیاں بجا رہے ہیں بھائی قرآن نے منع کیا تالیاں بجانا سیٹیاں بجانا اور لوگ سیٹیاں بجا رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں حتیٰ کہ بعض مدریسوں میں میں نے دیکھا گھنٹیاں بجا رہے ہیں بھائی ٹائم ہو جی پونے گھنٹے کا پیریڈ ٹائم ہو گیا بات ختم گھنٹیاں کیوں بجاتے ہیں اور بڑی خ... ادھر سے نماز ہو رہے ہے کئی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں تو یہ گھنٹیاں اور تالیاں بجانا مشرقین کی رسم ہے. Okay. مثلا نعت کوئی پڑھے یا قرآن پڑے کوئی تالی بجا سکتا ہے کوئی گھنٹی بجا سکتا ہے حالانکہ آپ نے نعت پڑھی ہے تلاوت کی ہے اس پہ تو شاباش دینی چاہیے تو تالیاں بجنی چاہیے تو اسکولوں کالجوں میں بھی بعض جگہ نعت پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تالی بجانے لگتے ہیں استاد کو تو نہیں, نہیں, اس پہ نہیں تالی بجانی نعت گانے پہ تالی بجانی چاہیے تو دیکھا یہاں زہر ہو رہا ہے کہ قرآن اور نعت پہ اگر تم تالی نہیں بجا سکتے سیٹی نہیں بجا سکتے تو یہ تالی اور سیٹی جائز ہے نہیں اور ہمارے بعض مدرسوں مون مون کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں جی یہ بجانی پڑتی ہیں کیوں بجانی پڑتی ہیں بھائی ویسے ٹائم مقرر کر دو اتنے بجے پیریڈ ختم جیسے آپ نے بتا دیا کہ جی اتنے بجے نماز ہونی ہے اب تالی بجائیں گے گھنٹی بجائیں گے کہ جی اب رک جاؤ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے تو گھنٹی اڑتالی بجا کے بتائیں گے مجھے بس اتنا کافی ہے جی اتنا ٹائم رہتا ہے آپ ذرا لحاظ رکھیں تو یہ میں نے اس لیے جان بوجھ کے پڑھی ہے فضوک الر تم عذاب کا مزہ چکھو جو تم کفر کرتے یہ کفر کی شکلیں ہیں مختلف تو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے کہ یہ تالیاں یہ پیٹنا سیٹیاں بجانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ کافروں کی رسمیں اس لیے ہمیں ان رسموں کو چھوڑنا چاہیے آ, اللہ اکبر کبیرا ہم بھی بغیر سوچے سمجھے لگے ہوئے ہیں تو یہ تکوا کے خلاف ہے ایک ہوتا ہے فتوہ, ایک ہوتا ہوتا ہے ہے کو کہیں سے ڈھونڈ ڈانٹ کے کھینچ کھانٹ کے آپ کو مل جائے گا لیکن تکوا کا سبق قرآن نے دیا یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا ہودل ہود الل اللہ نے فتوا والوں کے لیے نہیں کہا تکوا والوں کے لیے کہا فتوا تو کمزور سے کمزور مسلمان کو دیکھ کے دیا جاتا ہے تاکہ بھی یہ بھی اسلام کے دائرے میں رہے باہر نہ نکل جائے اور اعلیٰ چیز عظیمت اور تقوی ہوتی ہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کی برس سے تقوی کی توفیق فرمائے یا مدرسے میں ہر جگہ خیر و برکر نازل فرما یا قرآن کی تکمیل فرما اور لوگوں کو ذوق شوق دعوت نصیب فرما زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن کا دس سننے کی توفیق نصیب فرما آخری وقت اللہ پہ. لا